اصل میں سورج گہن اور چاند گہن کے موقع پر سنت طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃسلام نماز پڑھتے اور اس وقت تک ذکر و ازغار میں مشغول رہتے جب تک کہ چاند اور سورج گہن کا وقت ہوتا یہ جو عام طور پہ مشہور ہے کہ کوئی اگر چیز کاٹی جائے تو بچے کے ہونٹ کٹ جاتے ہیں یہ حاملہ عورت جو ہے اس کا حمل ضائع ہو جاتا یہ لوگوں کے عام تجربے تو ہوں گے لیکن شرن اس کا کوئی ثبوت ہمیں کتابوں میں نہیں ملتا البتہ عبادت کرنی چاہیے نماز پڑھنی چاہیے جب تک سورج گہن چاند گہن ہے حضور علیہ السلام عبادت مشغول رہتے یہ بھی یہ ہمیں کرنا چاہیے ورنہ اس کا ثبوت ہماری دینی کتابوں میں نہیں ہے یہ اور کوئی صاحب سا...